حضرت کی وقار شامین محترم علمائے احترام مشیف الظام قرآرات ناخانہ نذرات منتظمین محفل جلسہ قرب و جواہ دور دراز سے حاضر ہونے والے اشاقان مصطفیٰ علیہ طبیعت و سنا حضرت کبلاث علامہ صاحبزادہ محبوب رائی صاحب دامت برکا کو ملا ان کے حکم کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں میں نے جو آج کریمہ پڑھی ہے وہ غزبۂ اعد غض شریف کے بارے میں ہماری آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضور ستائیس جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے آپ نے یہاں کھڑے ہونا لینکتال جی لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے ہیں ہم کمزور آدمی ہیں لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا دوست کمر اقبال کہنا کہ کافرا نے ایٹم بم بنا لے انہیں سٹ بھی دیتے کہ تم اجے تک اپنے نبی تلوار کھل کے بیان نہ کر سکے یہ اجے تک تقریر کر دیا دین اسلام امن سے پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے لے تشریف لے گیا پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال اے جہی تعلیم تعلیم مغرب اقبال قید پڑھن گیا یوروپچ کلندر لاہوری اح بادشاہ مسجد لیٹے اقبال مصور پاکستان موسن پاکستان اس احسان دا بدلہ اے موجودہ حکومت نے یہ دتا کہ اقبال کی چھٹی منسوخ کر لا نہیں, نہیں لانت ریلی پڑی ہوئی ہے ان پی نسلہ بھی یاد رکھو اسی انجی رہنا بہ ڈاڈا چھوٹے چھوٹے بچے کو ابو جال مروا د دو گوتے دے من جا اسی ویو صرف دو غوتے دی مارے فرعون چار سو سال بک بک کرتا رہا انا رب کو ملا لا میں رب ہتا ازاد رکھا ارو قرآن نے بیان کیا جدو نکانی وڑیا نا دو غوتے آئے کہ رب نے فرمایا لان و کدا سہ تبل و کنت میرے مفتی پہلے تو تک بک, بک سیتے. بس انسان ایک جیسے ہاں گل ادو پڑھنی جد محمد عربی دا کوئی گلام اپنے کردر بدلو ادرو ہاں سمجھ آئی نا بات اپنے آپ نو بدلو بڑی ہو گئی بڑی ہو گئی, بڑی ہو گئی حضرت ساز ابن ابی وکاس حضرت سلمان فارسی ہیں جد آ رہے ہیں نا دریا گزلت تے تے پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی تے گل میں بڑی پتے دی کرنے لگا یاد رکھنا آہ فین اللہ ماں من اطاؤ غزب حضور خود بت فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے آج مسلمان دلیل کیوں بن نا وہاں ساری رات فلما دیکھنے بعد کشمیر فتح نہیں نہ شک آرام خان نا تے رشوت خان سو سو پیسے بینک چ لینی نہ بچیاں دی بچیا دی دیا سنیاں جا سکیں بڑا طویل خطبہ غزوہ عدد شریف دا جہاں حضور نے پڑھیا پڑیا مراد حضور نے بیان فرمایا گل بھی کوئی نہیں بھائی اسی واپس جدید گلیاں گے گل بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ہو کے گھر پہچاو یہ اسلام آ جائے نہ پانی آپ گھر چلا جا جی اسلام کوئی نہ آئے تو منگتا پہلے, پہلے تو روٹی واسطے لوگ لگتے تھے پانی لگ اس قوم نے حالت او جی فلٹر لگیا او جی اتنے فلٹر لگیا گھروں نہ پہ جانا بچے بٹھائے کولر نپے ہوئے پانی بھر ایک کام تو پنڈا چاہتا تو لاہوریوں کی ہوا لاہوری بھی کولر چکے نسی فرتے جو تیرے در سے یار پھرتے بےمان نہیں ہوئے در سے یارتے یہ پیسے نہ جدو اللہ کے آزاد آگے ہاتھ چیزاں بھی آدی پیسے کوئی نہیں لبھی واپس آؤ دین دی طرف بس اتنا ہی سا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں لب جاتے نعرے لا رہے ہو میں اسے باول پور وکٹو ہسپتال کر دستانا سنا کہ جناب ہوا کچھ بندے اپنی سیلفیاں بنا رہے سن ان کی خاکا بھی نہیں ملیں ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنایاں چاہیے جی ہاں یہ بندے نو کو خیال کرنا چاہیے ہر کوئی ویکسیڈنٹ ہوا ہوگی فلم بنا رہے ہوں جب لوگ جل رہے ہوں تو لوگ موویاں بنا رہے ہوں بچاؤ جل رہے مسکیل فوٹو تو چسکا کیسا ہے مسلمان جل رہا یہ وہ تصویر بنا رہے ہیں یہ نہیں یہ منہ پانی پان اور رسول اللہ دا دین ہے جنگ یار کے حضرت اکرمہ بن ابھی زخمی ہو کے ڈٹے بھائی پتر ڈٹے امر, امر اکرما پھر اکرما کے چاچے ڈٹے حضرت حضرت ہارش بن ایک شام ڈٹے ہوا سب سہاب ہے زخمی تے ایک نے کہا مینو پانی چاہیے دوسرے چلو دور آنا نے کہانی کی منگتا اسابے بج کے پانی حضرت اکرما بلایا این کر کے منہ کیا بیٹے کہ میں نے پلاؤ اور کیا میں انہوں نے پلاؤ آل سب صحابہ نے پانی منگیا تو ہر ایک نے کیا اگے پلاؤ میں جس اسلام دیا گلا کردہ جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرمد پور شرکی لوگ گھروں بوتلیں لے کے نس پے کولر لے کے نس پے پیٹرول چوری کرو پیٹرول بھی اتھی رہا گڈیاں بھی اتھی رہی اپوں بھی جل گئے ایک دو لیٹر دی خاطر میں جس اسلام گلا کرنا او ادار بھی نہیں چکتا کیوں جی ساب بھک لگی میدان نے خندا نے کہا کو دانے لے لو فرمایا روٹی کوئی نہیں صحابہ پتھر بن حضور نے دو بن لے میں جس اسلام دیا گلا کرنا اسلام ہو رہے دو دی خاطر جانا نہیں دا دو سو مینو بند ہزار بندہ جلیا چلو ہزار نہ بھی جلے ہوئے کا مبالغہ کیتا مبالک کیا سو بندہ جل گیا حضرت اے, اے پانچ سو بندہ جلیا تو پھر ان پرواہ کوئی نہیں کہ یہ سب جہالت کی وجہ ہے اے ساڑا پنجاب دا وہ جڑا جہاں وہ کہنے یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے ناخاند کی کی وجہ ہے یہ میں کیا جی تینتی سال تو براہ نو لٹ دیا ہو گئے اے, اے بیان کن جاری کر رہے ہو بادشاہ حضرت عمر کو دے ایک رسی کے بارے پوچھا گیا حضرت مالی بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک سال دعا منگتے رہے یا اللہ میرا ابا عمر وکھا یا اللہ میرا ابا وکھا سال تو بعد ابدے کہ میں اپنے بجی نو ویک پسینا پسینا ہوئے میں آخا ابا جی خیر میں پترا بس ادا فضل ہی تیرا بجی بچ گئے ہوا میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا رسی کدھر گئی نہ چوری ہوئی نہ بدہانتی ہوئی انہوں نے کہا منتقل کردیا مال رسی ڈی رب نے, پوچھا تیرے نے رسی گئی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جنہ دے دور پانچ پانچ سو بندہ جل جائے حضرت تمر زمانے میں زلزل آیا لیکن جب تک نعرا لگتا ہے نہ مولوی اتنے تک بیان کر دے اگے نہیں بیان کرتے ہو تقریر پیسے پورے ہو گئے حضرت بیوی حضرت پھر فر جدو صبح آئی تو حضرت جمع کیتا آپ نے خطبہ دتا خطبہ دے کے فرمایا فرمایا کرتوت کیا مدینے کی دھرتی اسے مدینے کی دھرتی ہے لیتے انہوں کوئی نہیں پوچھتا کہڑا کرتوت کیا ہوئے پانچ سو بند جل گئے اب کریے تو کہنے مولا نہ سیاست بیان کر رہے بیک اپ بندے جلد روٹے ٹینکر جلد روی کہنابسی بہ کے جناب چو کے چو ایسے تھا تو چ کے ایسے تھا تو چ کے ایسے تھا چال اسلام بہن نہیں ہوں چو, چو نال اسلام بیان نہیں ہوں جی چو چو ہتکڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہوش کے رسول ہی روے بندہ زخم لگے میدان ستر زخم اتار ہی آش کے رسول ہو جدو کبھی آؤ باہر آؤ تو کہ نہیں اتنی میں نماز پڑھ کے سو لگا ہوں ادور کی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی تصا جا کوئی ٹائم دیتے ہوں تو ہدور کھا کے کافر بنا باز اٹھو بس تاریخ لبا گیا رسولہ مطلب نہیں بھائی سامنے نعرے لاؤ ساتھ دا مطلب یہ بھی کہ دلو دور دن نو کہ بس تڈے کرتوتوں دی وجہ تو لوگ دنوں نے دسیا وہ کہن لگے میں جس دن گیا نہ وہ کہ لاش اتاری او بھائی ام لا ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی تو اگ او اتھے جا پی درخت اتنے جا سانو تا پتہ کوئی نہیں سی وہ فسا رہا بچارا ہوں بدبو بھائی آئی اتار کے دفن کر کے آئے او بڑا ڈر ڈا ام اتار دیا بھی اگ بھج دینا ایک بند کھیت پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی او پچھو جا نوجوان نو اگ پی وہ پچھلا ایسا چل گیا یار کدی سوچیاں سوچے لباگ کے برقت آنی برکت آنی جب رسول اللہ کا نا آ جائے یار یہ نہ ہو جلا کتا بھی سمجھتا اس نا ہاں جی کہ جی؟ میں آئے جا سلا تو سلاو لے کے یار رسول سپیکرا پرچا کٹیا وہ جی مولوی کی کر رہے جی وہ سلام پڑھ رہے تھے وہ نہیں سمجھے کہاں لے رہے سی انہیں جا کے پرچا کٹ دپیر کرنا جائز استعمال ہو رہا تھا میں اس جلے کتے کوچیا حضور دا نا آیا جی جلے کتے نال بدتر ہو مسلمان دس آئے ہزور درو تو سلام پڑے جا رہا ہو پرچا کٹ دیں قبر کی کہیں گا ہزار دن بارے کی کہنا میں نا پرچے کٹتا رہا بس یعنی ہیا ہی مک گئی یہ حضور سے پڑھنا کوئی ناجائز ہے سپیکر درسو جی جدستان بنیا خزانے دا استعمال صاحب صحیح ہو رہا ایک سارے سپیکر ہیں جنہوں کا استعمال ناجائز ہویا کتنے بندے مر جی درود و سلام پڑھنے مولوی دی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار تے خزانہ کنے کن لیا خزانے دا جائز استعمال ہے سپیکرا اس طرح ناجائز استعمال لو جی میں جلے کتے کو پوچھ بھائی بھائی تس بھائی کی ہویا امام چاہتے ہیں جلہ قریب تو کافی گزریا جمیسائی رہائی عیسائی پریشانی نہیں جاڑو دین جو مرضی کر سانو کوئی پریشانی نہیں کوئی پریشانی؟ عیسائی عیسائی, عیسائی بن کے رہے یہودی یہودی بن کے رہے سکھ سکھ بن کے رہے ہندو ہندو بن کے رہے توجہ پریشانی نہیں مسلمان مسلمان بن کے روح. گل میں مسئلے کی اسے کرنے لگا لوگ ہمیشہ بک بک کرتے ہیں ازور بارے جڑا کوئی گل کرے مسلمان ہوے یا غیر مسلم ہوے پھر زندہ رہن دا حق مک جائے اس مسئلے دی توجہ اس مسلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے اسی اے دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت کے ناموز کے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے میں گل کرن لگا کردھر تہن خزم متعلق حضرت سعد بن ربی حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد کبا تشریف لے گئے حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مدین مکہ مکرمہ تو مکہ فتح نہیں ہوا انہوں نے کہا جاؤ کہ ہزور نو خداؤ کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں حضور تیاری کرو قاسد مدینہ منورہ آیا پوچھا رسول اللہ ہیں کتنے ساب حضور تے مسجد کبا تشریف لے گئے وہ دوڑ دوڑدہ اتے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد ابا تو باہر تشریف لیا انہیں دروازے اتنے حضرت عباس کا خط دتا ازور نے جدو فرمایا انہوں ویکھو جس آبی فرمایا نہ رنگ فک ہو گیا ادور نے فرمایا بند کر دے نہیں پڑھنا مجمے کے خطور حضرت صاحب بن روی نرمایا کہ تڑے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں رد کی کوئی نہیں ادورایا چلو ان گھر جدو ادر گئے تو ازور نے فرمایا ہوں ہت پڑھو ہاتھ چ لکھے سی ادور تیاری آ رہا بڑا حساس مسئلہ ہے تی تیاری کرو جدو ایک خط فریا گیا نا تو حضور نے فرمایا دسنا کسی نے نہیں یہ کسی نو دسنا جدوں حضور انہوں نے گھروں نکلے نا گھوڑے اتنے سوار ہو کے ساتھ بن ربی بیوی آ گئی حضرت سات بن ربی انہیں کہا حضور تر رہے سر تہنوں کی ہے انہوں نے کہ میں سن لیا جا حال گل کی اگلی گل بڑی عجیب ہے سردار صاحب انہوں نے اپنی بیوی نے گھروں باہر کٹیا پکڑ لیا انہوں نے کہ چل رسول اللہ کو گل باہر تیار رسول اللہ نے پچھ لیا ساتھ میرا راز نہیں رکھا تو میرا بچن چل ازورا دساگا ازرے نے سن لائ کل مدینے کو گل پھیل جائے تو ہزور می معاف کر دینا کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے فلاں کی عزت ہے یہ ساری عزت میں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 سارے فرائض تھلے حضور کی عزت کا مسئلہ سب تو اتنے پیدا ہاں جی لفائیت... بائیت... تھوپ پکڑ کے اپنی بیوی بی حضور تشریف لے جا رہے سن حضور نے گھوڑا روک دیتا فرمایا تھا کیا ہو گیا عرب کی حدور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن میری بیوی بی نے سن لیا میں اس کو لایا ہوں اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی کریں حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو معاف کر دو جانے دو بس بات اتنی بات ساتھ بن ربی کی دو بیٹیاں ہیں میدانزرت زید بن سابت کہ فباس علی رسول اللہ یوم ربی میدان رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربی خبر کون لے کے آئے گا میرے آگے نے فرمایا کہ اگر ان رہتا ہو جے تیری ملاقات ہو جائے سات بن ربی نہ آکرے او من نہ سلام میرا سلام دے بھی و کلکا نال سناؤ کی حال ہے رمکن ماں بہن بے رحف اور ضربتن اور بے سہن فرماندین میں پہنچا تو سات بن روی آخری سانس لے رہے انجے نہیں لے رہے ستر زخم لگے کدے کدے تلوار تے تیر تے سر زخم سات بن ربینو تے آخری سانس لے رہے تے میں فکل تو رسول فل واس حضور نے بھیجا ان ان یا, یا شہیدا دو دنیا رہ گئی آن خیال کرنا میرے بچوں کا خیال کرنا ابھی یہ کہنے مولی خاطم نہ مسرے تے ہر ویل گل کے کرنا میں ستر زخم کوئی نہیں لگے ہوئے روح کوئی نہیں نکل رہی سنو سات دن ربی گل کی تھی کہ رسول اللہ سلام جا کے ازور بارگاہ سلام پیش کرنا سلام پیش کرنا جزاک خیر ماں جزا نبی انور آدم والے اسلام جناب جناسا تک اللہ نے جس نبی نو امتو بہتر جزا دی اللہ اس نال بھی نو بہتر نہیں مولیم این اجیت ہو رہی حل جنت حضور نے پوچھے ان کو پوچھنا اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تلنی ہو گیا ہو رہا فرمایا جا کے ارد کر رہے نہ حضور نے پوچھا کی فت اجیت ہوگا میں جا کے عرض کرنا صاف بل ربی کہہ رہا اتنی اجے دوری ہم جنت ہے حضور مجھے یہاں عد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے تیری نگاہ ناس دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نا دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناس دونوں مراد پا گئے تیری نگاہیں ناس میں ایسا اک دس جاندے جاند اپنا خیال بھی کوئی نہیں اولاد دا خیال بھی کوئی نہیں گھر دا خیال بھی کوئی نہیں باہر بھی کوئی نہیں شاید اکو اے وجہ کہنے پتہ نہیں گئے دونوں مراد میں اقبال اتنے تو چوڑی پاوے تے لوگ چیخ دیں اور ستر زخم لگے دنیا تو جاندہ سات بن ربی روئے کیوں نہیں کہنے لگا تہن نہیں آ گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد تیری نگاہ نادوں مراد تیری نگاہ دونوں مراد ری نگاہ دونوں مراد تیری نگاہ نال سے دونوں مراد تیری نگاہے ناد دونوں مراد کہڑے دونوں اکل گیا بو جشک حضور کیون جی جنہوں نے خاطر جا رہے پھر بھی انہوں نے اقبال کہ آپ تو بے قابو ہو گیا جانے جاندے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا میری بچیاں نہ جنہ کی وجہ تو ستر زخم کھاد دنیا تو جان دے رہے حضرت زائد پرمانے جی جو چند نا واہ بٹھی اینج آپ دی روح نکل رہی سی یہ گلا آپ کر رہے سن اگلی گل بڑی سلام دور کی بارگاہنی جنت کی خوشبو پا رہا نو میرا پیغام دینا سلام پہلے دینا پہ یوخلاس لاہے تو تڈے چک بندہ بھی زندہ ہویا تو حضور نو دکھ پہنچ گیا اللہ الادی معذرت بھی قبول نہیں کرے تو موجود سی تیرے ہوں میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا سما لم یب رن ماتا آخری گل آپ نے کی تھی اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے فرمان آپ دی روح پرواز کر گئی دسو بھولے نہ مرتے آ دا بے خوان دنیا تو جان جان جانے بھی صحابی نے اکوئی گل کی اے محبوبہ کا خیال کر انہ کی عزت دا خیال کرنا آبرو دا خیال کرنا گل خرید نہیں آتی تکریر جی مرضی کوخم جی؟ اے اے لگے ہوئے اے اے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت اللہ نو سر لگے ہوئے فٹیا ہوا ہاتھ شل ہو گیا حضور دے دن دفاع کردہ کردیا کر ہاتھ دا گوشت اٹھ گیا ہوش آئی میں بچنا بھی اکبر نے پہلی کو دوسری ہوں روایت سیدنا صدیق کے اکبر کو فرماندین جدو حضرت طلحہ ڈہ پہ نا بے ہوش ہو کے حضور نے مینو فرمایا کہ جا کے تلحا کے منہ پانی تے جدو ہوش آئی حضرت طلحہ نہخم نہ بازولہ الحمدللہ حضور تو خیریت سے میں کُلو مصیبت جلل پر جب حضور ٹھیک ہے میرے آگوں مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان عہد میں کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے ستر مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان عہد ستر مرتبہ تو تو بتا بھائی آج کافر سویا ہوا ہے مودی دی تصویر ویکھی جی جہاں اسرائیل گیا تو وہ مرزئی اور جہاں مرزئی ہس ہس کے مل رہا بڑی گرم بڑی گرم جوشی نل رہا کہ گئی مل کے پاکستان نقصان پہنچانا ہے پتر آؤ تو سی گاہ موتر پینے والا ہندو وہ میرزئی نو مل کے خوش رہے ہم پاکستان کیسے کریں گے پتر ادھر نگاہ پہ کرو ایسے رزنوی دے بارش بیٹھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پورے ریاست کیا ہوگا محمد اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ ہاں یہاں الدین محمد غوری کے بارے سے یہاں ہیں ہاں سمجھ آئی بات ہاں الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے ابدالی بھی ہے شاہن بھی ہےتف حضور کی تلوار مبارک کا نام ہے اس مبارک نام سے نو بنے میزائل پتر اور بھی ہے کو خالے ٹینک بھی ہے درار ٹینک بھی ہے تھی دس رہے ہو منہ تو کرو دسو جی تھی اپنی ایمان دسو نیک میرے, میرے جہا بند مودی سامنے آ گجرات جی جنہیں کیتا میرے کو تصویر ویک نیند نہیں آدی بند وزیر اعظم بنان تہل ایک گاند موتر پینے ہندو انہیں گجرات ہندوستان نے گجرات مسلمان جلایا انہوں نے کھوپڑیاں تو جہاں مغد کٹے ڈیر لگے وہ او بندہ ویک کے نہیں سوچتا دسو تیر ادھر جی؟ لے میں دے نبی ختم نبت نی من کی جی؟ مڑ کے ایسے جناب ساڑی ایجنسیاں مری صاحب مرزوں کے خلاف تقریر کرتے ساری ایجنسیاں وہ تقریر کون رکھنے <mister> نہیں یار کیا کرتے ہو کی بات یار کیا کرتے ہو انکرے لیا اپنی تکریر خراب کرس رہے ہیں کہڑی گلتے آس رہے ہیں مجھے دسو شرم ہی کوئی نہیں مڑ کے جناب کہ سردار صاحب آپ کیا تکریر کرتے ہیں یہ کیا تمج کوئی نہیں بیٹھے ہوئے ایجنسی والے مڑ کے مولوی نے کہتے تکریر نہیں چلے مولوی جنہ کی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے قید اعظم اقبال تسی تو انہاں کا کدی نام ہی نہیں لیا بابیا خاطے بھی ہے اقبال کلندر لاہوری درویش لاہوری خبر میں گلا کرنا کیوں جی میں ہی اقبال کہ اس کو واق اقبال کہا اقبال نے شیخ حرم سے میرا بے مسجد کھو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا جی؟ با خدا در پرد گوئم بات گوئم آسکار یا رسول اللہ اپن تو پیدا ایم اقبال کہنا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا کیا جی آمنے سامنے کیسے بات کی اقبال یہ بات کرتا ہے چن بنا میں مستفا خانم درو اب خزالت آبمی گردت موجود از محمد رنگ از گرو خیال ایک بار نہیں کہنا جدو میں رسول اللہ تروشری پڑھنا تے میں پانی پانی ہو جانا میں رسول کہنا ہوئے لکھا بت سینے درود درو تے پڑھنا سارا دزور پڑنا سارا محبت نہ پڑیا کر نام نہ ٹرمپ نوفے دن ہوں جہاں آیا ٹرمپ نو دو سو اربفے دیتے ان کے مولویاں حامیہ کو پوچھو اسی دو بیگا میلاد تے پکائیے نئے فضول خرچیے اور, اور ٹرمپ نو دو ارب دا ڈالر کتنی بےوتی شادیاں ہو سکتی سن سان کے جی بےوتیاں شادی ہو سکی سن جا جی میلاد کے دو چاول نہ پکانے دو دیگا دے چاول دے مولویا ہزم نہ ہوئے دو سو ارب ڈالر تو ٹرمپ نو کس ضلعے چار سو قرآن دنس کے بلگرام بیس امریکی فوجیاں جلائے اللہ! امریکی پادری قرآن پیٹرول رکھ کے جلایا ادور بنا آفی صدیقی دی جناب سڈے چھیاسی سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے کہ آفیت صدیقی فوجی پسٹل تاڑیا بڈی جنانی سڈے چھیاسی سال قید اسلے دیتے نے میں ویسے تیل جی کی ظاہر بات ہے جس, سے جس محبت ہودور ہو. سامنے ہونا شرک اور ہے یا <سؤال> رسول اللہ کہنا شرک اور ہے حضور کے سامنے جاندے ہو امریال جاندھ مولوی کھڑے ہو دین حرام دھکے مار دین کبلا ہے نا میں کہو اقبال حضور دساور کے اقبال کہنا تور موجے غبار خاناش کابرہ برا بیس الحرن کا شاناش اقبال کہنا تم تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو ہمارے آکا مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار ہو رہا سور پہاڑ تو کا مقابلہ بھی نہیں کر رہا سور موجے بدل جانے ویسے میں گل کی اس زمانے کا حکمران ایسی سی عبدال اس زمانے دا, دا ٹرمپ دا یار انگوٹھے نہیں چومن دیں دے ٹرمپ دے دے دے دے جنڈے اللہ لیکن قسمت کی بات ہے نا اپنے اپنی قسمت کی بات ہے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہرا کون اور ہم سوئے حشر کریں گے شائے ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دروتی مار کے ساتھ جب اقبال ویسے حج تو اقبال کوئی نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا چ جی اقبال روزہ رسول پہنچا جی خیال رائے ادم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر اوہ تصوراتی دنیا چ اقبال رائے ادم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر لو جی اقبال رکھیا نا عبدالعزیز آ گیا کہنے لگا مشرقہ تیدہ کر دیتا ہے اقبال پھر کھڑا ہو گیا جی. کہنے لگا سلطان حجازی من فقیرم در رس خواب گیری نا صفائی کر رہا گل بڑی لمیا تھکی آ ہیں جی سویر بھی میں آیا چھ بجے تر گھنٹے نو بجے جمعہ پڑھایا جمعے تو بعد اشاع تک دس بجے تک ملتے رہے دس بجے نماز پڑھی کو گوجرے تو میٹر ہاں جی میں سویر آیا تر گنٹے بجے ستا روٹی بھی اجی خانی اشاد کو لمیاں تقریرا کوئی نہیں ہوتی آخری گلور کرنے انے <سوان> اے دو, دو نمری کوئی نہل دوس گل سے پہلے بھی دے ہوا اس گلتے میں بڑا پریشان ہو جانا کہ پانچ ٹائم بندہ حضور نو ویک منافک اے گل گھر جا کے بھی سوچنا جی دو نمبری چلتی دی ہو تو حضور نو کے منافق نہیں سی رہنا ہاں سینے میں دو دل رب رکھے کوئی نہیں ایک, سی, ایک سیاسی دل ہوئے تو دوسرا مذہبی ہوتے جی سیاسی تو میرا تعلق اُترا ہے کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں جتو کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ نہیں جانا ہو, مانا نہ رکھا غیر ہوگا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہاں ایسے پھر, پھر دو آہ دوسری گال کوئی نہیں آج لے ان کی پنا ہاں جس دن پیو بھی چھڈ کے نس جانے نہ ماوا بھی ویک کے دیا پو نس پینے مگر کوئی نیکی نہ منگ لو یار یارہ یار, یار, یار بھی ویک کے نس پین اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے توچی گل حضور اس دن واسطے رو پہنے. تے جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پے تو تج حے چمبن تو بھی بےزار تب حضور نار پیار کرنا قیامت والے دن ادورے تو نہیں ویکھ گے بھائی وی یہ کتنا گناگار ہے کیوں جی حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہو کیوں جی؟ آر جی؟ آر مین روڈ تو لبیک دے نارے سردار صاحب کی قیادت بھی فل سٹتے آئے سدیاں گزر گئیاں صرف حضور کا نہ آ جائے تو بندہ اج ہونا شروع ہو جائے کینے پٹ دے سدیاں گزر گئی گل کے نہیں ایسے گل تو تو مودی سے میری زئیت کٹھی ہو رہی میں کا پترو تیو کانے دے منع نالے تو پتا ہونا دا اسی محمد اربی کے غلام تودی ویک کے تسدا تو جنہ کے کام کرنے نا جی؟ سوٹ مارے روک جا جی موجود ہے کیوں جی این جی گل اص جی گلام تھی سوچ بھی نہیں سکتے ٹٹو کانے ماڑے کا کیا تعلق ہے مومب کر داگ نا کام دا مومنو دستے صحیح تو کوئی امریکہ کوڈا لیند فلاح کو مودا لیند ابھی محمد عربی دے فقیر بغیر گن تو بیٹھے ہاں جی تو آن گردنا صرف ادور سارا ہے داگ آخیا موم نو دستے لگی اگ نو سڑنا میں ایسی سڑدی موم کیا سلیم سمجھے نہ ہی اتے جیت کی بھی بازی ہر ہے جن من دسا لیے اُن سیک بھی لگے تے مر جائے <تصحاب> گل محمد سے وفاطان ہندو <ہی پیارے سلام> مرزائی <سلام> سکھ ٹرمپ <سلام> اور جتنے بھی دنیا دے غدار پاکستان تے اسلام کے ہیں ان پتہ ہونا چاہیے سدیاں گزر گئیں ہاں جی آج. اجے تو ہر سارے چیف رہنے جی ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے اور میں کہا جی تو ہوئے ہی کچھ نہیں اور دسو تسی پھٹے لایا وہ تو اچھا <سلام> اور تھوڑا جہ تو جلو یار تھوڑا جہ تو جلو نا یار کیوں جی اور جلو اتنا آن آیا ہوں چیخ پہ اجے تو پرویز مشرف کی طرح خالی چلیا کوٹ وی دل این پکڑ کے بہ گیا اتو سیدا ہسپتال گیا سیدا باہر چلا گیا دل پکڑ کے بہ گیا اجے تو لگی نہیں سزا اے جناب کمانڈو مڑ مڑ کے میں اینڈ کر دیا گا میں جناب میں اقبال کو ایک ہو دس ہوئے او جرنل ہو گئے سدر رہا کوٹ جانے جانے دل پکڑ بیٹھا تے ممتاب صندی دی طرف این, این کیلیا کہ ایک معل کر دو اس وجہ ہوگا میں محبت رسول توج تو میں گزر گئیں اور قیامت تک انجو رہنا اس برے سگیر دو ہی بڑے اجتماع ہوئے دو ہی بڑے اجتماع ہوئے اس برے سگیر ایک علم الدین دا جنازہ ہویا یا دوسرے ممتاز قادری دا جنازہ ہوا ہاں جی اور مینو نے دسایا جی کرینا قبر بندے پا چڑھنے قبر ہے جاندے جانے, جانے کرینا قبر جی سڑک بھی وڑ جی جا جنابے پڑھنے قبر خٹن آئی نہیں ممتاز کادری امبو لینس جہی سی لوگ چم رہے سن ایوار گل نہیں کی, کی محمد وفاق نے بندہ اوی بھی سڑ جا تے قبران دے نشان بھی قبر بن گئے امبو لینسا بھی لوگ چوم دا لیکن صرف کائنات ایک تو یہ کہ حضور نال وفاق کی تی تر دا پتر علم الدین ادینی ہوئے تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ امن تے علم الدین دے پیر چوم کے لوگ چھ لکھ مجمے چیفاں چیخا دے انہوں نے کہا شاہ جی قرآن نہیں سید ہو کہ پیر تے پیر علی شاہ uh, صاحب دس گیا قیامت تک عزت دی وجہ کی وے پر ماؤ میں اس ترخان دے دے میرے نانے دی عزت دے پیر دے <سؤال> کی پیر <وفا> <سؤال> <سؤال> اسی دن نہیں پتہ فیصلہ ہوگی صاحب اسی دن نہیں فیصلہ ہو گیا جد سٹ لکھ بندے جنازے <سؤال> تو آڑے دے چار پہ چکن والے کوئی نہیں ہونے جلے ہو جدومتاز کادری گلے ناجوان جنہ کے سینے فٹتے سنو لگے اجازت جناب اور گلو ایک جدور پیار کرنا بس جدو رسول اللہ پیار کرنا دیکھنا کج تدیا چہرے نور اج لائٹا سارا نے مار رہا اب تو اج جی صرف اج تار جڑی جدو قیامت اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے پھر پھر جد ہزور آنگے ایک لکھ چوبی ہزار نبی کے رسول نال گے پیچھے صابا ہوابین ہو گئے تمو تابی ہو گئے کیوں جی دادا صاحب جی شیر ہونگے سلطان شیر کیوں جناب پھر امام ربانی پھر آلہ حضرت بریلوی پھر پیر میرے لیے شاخ تو نیک ہو میرے جہ چور بھی کسی کونے لگے ہونے جڑے پڑھ رہے ہونے آج لے کیوں گی کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شادت میں لاکھوں روپ مجھ سے خدمت کے کچھ تھی کہ ہاں رضا حضور پیار کرنا بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا بالکل کسی دی گل نہیں کہ آوے تری حضور فرما تھی جد ہو گزر اس دن پتا لگنا ہے نا اس دن مالک وہ تو اتنے کریم خالی حضرت امر بن اختب پانی کڈیا پانی کھ کٹیا اتنا سارا نکل جہاں دیو حضور پانی سن نوش فرما جہاں کھیا لو اللہ نہ سونا بڑا کھانے اتنی دع ملتی تھینے پہ فاڑتے قیمت کوئی نہیں پیمت دنیا کی بھی پی قبر چیز آپ کو حضور کی محبت اضافت ہونے اللہ! بغیر سوچے سمجھے تاریخ لبائک دا دے اللہ! ساڑا اور اسی پیو کا نارا لے لب دو واری لبائک دا کرو نا دو واری لب تو مان ہے حضور میں قیامت تک تسی رہا ہو نا تین باری لبا لب لبا مان ہے حضور جنت بھی خاطے مضر ہاں جی میں سمجھ پاکستان کا مطلب کیا پورے ریاست کیا ہوگا رسول اللہ باقی جتنے دنیا کے مسلمان کشمیر افغانستان تیجنیاں بوستیاں عراق شام یمن برما ان مسلمانوں واسطے نعرہ کیے اب لے کے رہیں گے آدھا بھی یہ وعدہ ہمارا کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا پورے ریاست کیا ہوگا محمد جھر جھر اللہ جھر اللہ